السلام عليكم ورحمه الله الحمد لله والسلام على عباد الله المصطفى بعد فاعوذ بالله الشميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين آهزور صلى الله عليه وسلم بےسط اور آپ کے مشن اور آپ کے فرائض سے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے اور پورا پرانے حکیم اسی مرکز کے گرد گھومتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریک جو پہلے ایک تحریک کی شکل میں اٹھی اس کے بعد ایک ریاست بنی اور پھر اس نے تین برے کا احاطہ کیا اس تحریک کے شب و روز اسی قرآن حکیم کی زیر ہدایت پروان چڑھے اور پرانے حکیم انہی کو ڈسکس کرتا ہے انہی کی باتیں امن کی اور جنگ کی اس سلسلے میں ایک بات جو قرآن حکیم سے کے اشارات سے واضح ہو کے سامنے آتی وہ یہ ہے کہ نبوت ایک دائرے کی شکل میں ہے اور اسی لیے اس کی تکمیل ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ دائرے ہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا نقطۂ ابتدا آخر میں نقطۂ انتہا بن جاتا آخری نقطہ اس کا وہی وہ ہوتا ہے جو پہلے ابتدائی نقطہ ہوتا خط مستقیم کبھی مکمل نہیں ہوتا اس کے دونوں نقطے جڑتے نہیں ہیں وہ بڑے ممتاز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ان کی انتہا کو تو کھینچتے چلے جائیے آپ جب ہم نے نبوت اور رسالت کو ایک دائرے کی شکل میں مانا اور اس کے لیے آگے چل کے میں دلیل بھی آپ کو دوں گا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ایک دائرے کے لوازمات کیا ہیں ایک دائرے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری جن سے دائرے کی تکمیل ہوتی ہے یا جن کے ٹوٹ جانے سے دائرہ ٹوٹ جاتا سب سے پہلی بات دائرے کا مرکز ہوتا ہے جب تک آپ کسی نکتے کو مرکز نہ مان لیں آپ دائرہ کھینچ ہی نہیں سکتے سب سے پہلے آپ کو ایک پوائنٹ چننا ہوگا جسے آپ سینٹر مانیں گے اس کے بعد آپ اس کے گیٹ پر دائرہ لگائیں گے دوسری بات یہ کہ آپ اس مرکز کے گرد جتنے بھی نقطے فرض کریں گے تصور کریں گے جن کو آپ نے ملا کے دائرہ بنانا ہے ان سب کا رخ مرکز کی طرف ہوگا جہاں کوئی نقطہ مرکز سے دور ہوا وہاں دائرہ ٹوٹ جائے گا ہر نقطے کا دائرہ اس مرکز کے ساتھ جڑا ہونا بہت ضروری ہے. اور تمام نقطوں کا فاصلہ اس مرکز سے برابر ہو اس لیے ان کا رخ اس کی طرف ہوتا پھر یہ کہ جیسی دائرے کی ابتدا ہو ویسی اس کی انتہا ہونی چاہیے تب جا کے دونوں سر اس کے دونوں سرے یکساں ہوتے اگر وہ یکساں نہ ہوں تو دائرہ مکمل نہیں ہوتا نبوت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے اس کے بعد پہلی تخلیق ہوئی حضرت ہوا کی لیکن انہیں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں کہا جائے گا اگرچہ ان کا مٹیریل آف کریئیشن جو ہے وہ آدم ہی سے لیا گیا ہے بائی ادر چینل ہمارا بھی مٹیریل ادھر, ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے چینل اور ہے آپ کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور چونکہ زندہ سے پیدا کی گئی ہیں لہذا نام بھی ہوا رکھا گیا اس کے بعد نسل انسانی چلی ہیں علیہ السلام کی ماں کوئی نہیں باپ کی جگہ اگر آپ آدم علیہ السلام کو والد کی جگہ سے اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ ان کا مٹیریل ادھر سے آیا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن ماں والی جگہ پہ کوئی نہیں آدم علیہ السلام ان سے اشرف ہیں پہلے ہیں اس کے بعد ان کی تخلیق ہوئی ہے اس کے بعد پھر ہماری تخلیق ہوئی ہے اناخا لکھنا کو منزا کر لیکن وہ جو فیمل بنی ہے حضرت ہوا وہ بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور چونکہ ان کا مادہ تخلیق ادھر سے آیا ہے ہم انہیں اس سائڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ جہاں مذکر ہے لیکن مونس والی جگہ خالی ہے ماں کوئی نہیں حضرت ہوا کی اب جب دائرے کی تکمیل ہو تو کسی ایسی ہستی سے ہونی چاہیے اس لیے کہ دائرے کے دونوں سرے برابر ہونا ضروری ہے کوئی ایسی ہستی ہو جس کی ماں ہو باپ نہ ہو اس لیے کہ یہاں باپ ہے ماں نہیں ہے باپ والا سرا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے ماں والا آگے ہے خالی ہے جگہ ابرا زین میں تصور میں جما لیجیے اس دائرے کو ادھر وہ ہستی ہونی چاہیے جس کا باپ کوئی نہ ہو وہ کمی ہوتا کہ وہ جو آدم علیہ السلام والی ادھر زیادتی ہے وہ ادھر فٹ ہو جائے اور اس طرف جو حضرت ہوا کی ماں نہیں ہے کمی ہے ایک مونس کی وہ حضرت مریم کے ادھر آ جانے سے وہ دائرہ مکمل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی تخلیق بھی موجودانہ کی ہے اور آخری تخلیق بھی موجودانہ ہوئی جب کوئی سسٹم بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں اور جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تب بھی حالات کچھ اور ہوتے ہیں آپ نارمل حالات کے ساتھ ان کو قیاس نہیں کر سکتے جب یہ کائنات بنی تھی آج آپ آنکھیں بند کر کے ہر چیز کا انکار کرتے چلے جائیں ایسے بھی نہیں ہوا ایسے بھی نہیں ہوا ایسے, بھی نہیں ہوا, ایسے بھی, نہیں ہوا بھی نہیں ہوا اس کائنات کی تخلیق موجودانہ ہے اور ہر جنس جو ہے ہر نوع جانداروں کی وہ سب سے پہلے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے اور یہ سسٹم کو چلایا جا رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاجا اللہ فی قرار امکین <مَّكِين> یا پھر اس کو ما مہین یا پھر اس کی ڈالی آپ کاٹ کے کسی جگہ لگا دیں کسی کی تشاخ تو, تو وہ آگے چلنا شروع ہو جاتی ہے کوئی بیج کے ذریعے چل رہی ہے کوئی انڈے کے ذریعے چل رہی ہے لیکن سب سے پہلی جو تخلیق ہر نو جاندار کی ہوئی وہ مرغی ہے وہ بھیڑ ہے وہ بکری ہے وہ انسان ہے وہ کوئی اور چیز ہے وہ پیدائش موجانا ہے اسپائنٹینس کریشن ہے اس میں ہم ایولیوشن کو نہیں کرتے جی وہ ایک اور پھر اس کے بعد یہ اور پھر اس کے بعد وہ اور اس کے بعد پھر اولڈ ورز منکی کی پھر ولڈ من کی اور پھر ایپس اور پھر وہ چمپینزی اور اس کے بعد جناب حضرت اعدم نمودار ہوئے ضرورت نہیں رازا اللہ نے فرمایا ان مسئلہ عیشا ان دلہ کا مسئلہ آدم عیشا اور آدم کا کیس جو ہے وہ ٹیلی کرتے ہیں دونوں میں نے عرض کیا کہ پہلے آپ کو کہ یہ بھی موت تخلیق عیشا کی بھی موت تخلیق یہ ابتدا ہے عیسا انتہا ہیں اس طرف دونوں سرے ملتے عیشا علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے جبرائیل امین تشریف لائے وکالمات اللہ ہے القا اللہ مریم اللہ کے کلمہ ہے وہ کلمہ ہیں کون ہے مریم کی طرف پھونکا گیا جبرائیل کو دے کر بھیجا گیا ایات تو کا بیروہ سوال یہ ہوا کہ صاحب کوئی انسان ایسے پیدا ہوتا ہے بغیر باپ کے اس کو نیچر مانتی ہے گوشت کا لوتڑا تو پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے اندر بچے کے پیدا ہونے کی زیادہ خواہش ہے اور اس خواہش کی وجہ سے نارمل جو اس کے پروسیس ہے وہ رک جائے اور اس کے نتیجے میں اس کے رحم کے اندر کوئی خون کا لوتھرا جمنا شروع ہو جائے اور پھر وہ ایک لوتھڑے کی شکل میں پیدا ہو جائے یہ تو ممکن ہے یہ کہ جیتا جاگتا انسان پروٹوپلازم والا یہ نیچر نہیں مانتی سائنس نہیں مانتی یہود نے اس وقت بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا قرآ حکیم نے ہر وہ اعتراض کوٹ کر کے جواب دیا ہے جو قیامت تک نو انسانی سوچ سکتی اگر کوئی اعتراض بعد میں آنے والا ہو سکتا تو ابھی محمد کو مبوس نہ کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا جاتا کہ سارے اعتراضات نو انسانی رکھ لے پھر جواب دے کے بھیجیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب وہ ریپیٹیشن چل رہی ہے جو بھی اعتراض کرے کوئی پرویزی کرے کوئی قادیانی کرے کوئی اور کرے وہ سارے اعتراضات آلریڈی قرآن حکیم کے اندر کوٹ ہے اور ان کا جواب دیا گیا یہ باسی کڑی میں اوبال ہے کوئی نیا اتراض نہیں ہم مڈیاں ہو جائیں گے ایزا کنہ ایزام انوا رفات ان رسون خلقن جدیدا ایزامت کنات اور آب ان ایزامدین یہ بدلہ کب لیا جائے گا یہ جزا سزا کب ہوگی جب ہم مٹی بند دیں گے توعدون ہاتھ الماتو ہی امپاسبل ہی ہے ناممکن ہے بہت دور کی بات ان سب کا جواب اللہ نے دیا ہاں بنائیں گے ہم کہہ دیا جاتا اس لیے کہ عیسائی اس وقت بھی جنت کو مانتے تھے لیکن روحانی جنت کو مانتے تھے وہ سپریچوئل پیراڈائز ہے وہ یہ کہتے تھے کہ بندہ زندہ ہے مگر اسپرٹ کی شکل میں ہے جزا سزا اسی روح کے ساتھ ہے اور جو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالی کہتا ہے کہ وہ افاق حتما یا تخہ رون و میں اور یا تنازع ہوں نفیح تنازع کس کو کہتے جھگڑے کو یہ تناز وہاں تم ٹکرا کے گلاس پیو گے یہ تنازع آؤں یہ ساری لالچ نہیں دی جا رہی ہے آپ سمجھیں گے اللہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے رشوت دے کے نماز پڑھوا رہا ہے نماز تمہاری ڈیوٹی ہے اور نماز کے اعلی رغم تمہیں عذاب دینا اس کی سوابدید ہے یق سرو میں مہنگے شاہ ویو عزب شاہ وہاں خلق تلجنا والدون تمہاری غرض و غائط تخلیق عبادت یہ تمہاری ڈیوٹی ڈیوٹی اور چیز ہوتی ہے ڈیوٹی میں چھٹی بھی ہوتی ہے بٹ دیر آر نو ڈیز ان ویچوس لائف اس میں کوئی چھٹی نہیں جمعے میں رش زیادہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کوئی نہیں کہ آدمی کہ 90 سال میں نے یا ساٹھ سال یا 65 سال حکومت نے وقت رکھا میں نے اتنی نمازیں نہیں اب ریٹائرڈ ہو جاؤں ٹانگل لمبی کر کے سوں نا ما لم یو غل جب تک جان ہنسلی میں آ کے پی نہیں ہے کیریئن اس کا بھی جواب دیا ہاں ہم بنائیں گے کہہ دیا جاتا نہیں یہ سارا کچھ روح کے ساتھ ہوگا تم کن جھگڑوں میں پڑ گئے ہو یہ مٹی بن گیا فرمایا نہیں جس دن قبریں کھولی جائیں گی گو سے رچ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا کس کو جسم کو پیدا کیا نا روح کو تو اس سے پیدا نہیں کیا روح تو اوپر کی چیز ہے فائدہ نفا تو فیے میں روح ہی. فرمایا مینہا خلق ہم نے تمہیں تمہاری باڈی کو یہاں سے پیدا کیا وہ نُعِيدُكُمْ اور ہم تمہیں اس میں پلٹائیں گے کس کو بدن کو ہی جا کے رکھتے ہیں آپ یا روح کو رکھ کے آتے ہیں؟ وَمِنْهَا نخرا جو کمتا رہا نخرا اور ہم تمہیں اس میں سے دوبارہ نکالیں جو رکھا وہی نکلے گا نا کیا رکھا تھا وہاں جو رکھا ہے وہی نکلے گا اس کا بھی جواب دیا یہ جو جواب تھا کہ جی بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا فرمایا ان نما سال ایسا ان دلہ کما آدم یہ عیسا والی بات کوئی نرالی نہیں ہے ہم اس سے پہلے بھی ایک کرنا ایسا کر چکے دا کیس اف جیزس از جسٹ لائک کیس آف آدم خالا تون پیا کون ہوم ہی کریٹڈ آؤٹ آف ڈسٹ اینڈ سیٹ بی اینڈ ہی واز بتاؤ ان کی ماں تو ہے نا آدم کو تو ہم نے ڈائریکٹ ڈسٹ سے پیدا کیا اور کہا تھا ہو جا وہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا موجہ دے کے بھیجا وہ کلمات اللہ تھے باپ والی جگہ پہ کون کا کلمہ کام کر رہا تھا ماں موجود وہاں نیچر کام کر رہی آدم علیہ السلام والی جگہ پہ باپ والی جگہ پہ بھی کلمہ کن تھا ماں والی جگہ پہ بھی کلمائیں کن تھی دادا فرمایا ابلیس ما ماں مانا کا ان تا جدا لم خلاک تو بھیا ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا ہے اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہ دونوں ہاتھ کیا ہیں دو قدرتیں ہیں اللہ کے ہاتھ ہمارے طرح نہیں ہیں چار انگلیاں ایک انگوٹھا ہے اور اوپر بنی ہوئی ایسا نہیں بے اور آسمان کو فرمایا وہ سما خلق نہ آسمان کو ہم نے ایک ہاتھ سے بنایا ایک قدرت ہے کون کہا اور وہ پروسس چل پڑا ہے پھر بننے پھر عیشا علیہ السلام کی وہ پھونک میں وہ اثر داخلو کو مینقی نے کہا قویر جب آپ مٹی سے کریٹ کرتے تھے اسٹرکچر ایک پرندے کا حیت اقویر پرندے کی ہے پرندے کا سٹرکچر آپ بناتے تھے بے اذنی میرے اذن کے ساتھ میری پراکسی پہ پر فتان فی پھر تو اس میں پھونک مارتا فتقون و تیرم بےزنی وہ میرے حکم سے اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتا تو عیسی علیہ السلام اس کو برتن میں رکھ کے پھر ایولیوشن کے اندر گزارتے نہیں تھے کوئی کلوننگ نہیں کرتے تھے مٹی کا بناتے تھے پھونک مارتے تھے گوشت میں تبدیل ہو جاتا یہ کیا بتانے کے لیے کہ ہم جس کو پراکسی دے دیں اس کی پھونک میں بھی وہ اثر ہو جاتا ہے کہ مٹی گوشت میں تبدیل ہو جاتی اور آدم میں تو ہم نے خود پھونک ماری ہے فیضانہ فخت فی ہے میرو جی تو تخلیق ہوئی اس دائرہ نبوت کا وہ جو سینٹر فرض کیا گیا ہے وہ مرکز جس کے گرد یہ نبوت کا دائرہ کھینچا گیا وہ ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکھی گئی ہے پرکار وہ مرکز نہ ہو تو دائرہ نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں آپ ہر دائرے کے لیے مرکز ضروری ہے. اور ایک دائرے میں کبھی بھی دو مرکز نہیں ہوتے ایک مرکز کے گرد چھوٹے بڑے کئی دائرے کھینچے جا سکتے ہیں لیکن دو مرکز نہیں ہوتے مرکز ایک ہوتا ہوتے دادا لما خلاف الفلاح کا نبی تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ پیدا سینٹر کائنات کا جس کے گرد پورا جو ہے وہ کھینچا گیا ہے اور ہر نبی جس طرح ہر نقطہ اس مرکز سے جڑا ہوا ہے ہر نبی کے ذمہ محمد کا کلمہ پڑھنا بھی فرض ایک تو اس کی ذاتی حیثیت امت کلمہ پڑھتی تھی اس نبی کا اور نبی کے ذمہ جس کا کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ اضاخا اللہ میسا قبی لما آتے ہی تو ایک ما تین وہ کتاب رسول نبی ہی تنسور تم ایمان لاؤ گے اس نبی ہر نقطے کا تعلق ہے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ولا فخر اور میں یہ فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا میں حقیقت تمہیں بتا رہا ہوں لوائے ہم میرے ہاتھ میں ہوگا اور آدم سے لے کر عیسا علیہ السلام تک سارے امبیا میرے جھنڈے کے نیچے ہوں میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفات کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے وہ ہوں گا جس کی شفات قبول کی جائے گی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا سب سے پہلے جنت میں جانے والا میں ہوں گا سب سے پہلے حساب میری امت کا ہوگا اور ہر بات پر آپ نے فرمایا ولا فخر یہ مت سمجھو کہ میں یہ صرف اپنی ہستی جتانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں یہ ایک خبر ہے جو تمہیں پہنچانا میرے ذمہ میں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں تمہیں بتا رہا ہوں حقائق بتا رہا ہوں فخر کے طور پر نہیں بیان کر رہا ہوں. جی اب جب تک دائرہ مکمل نہ ہو اب تک مرکز کا ظہور نہیں ہوتا مرکز کو تصور کر کے م... آپ ایک جگہ تعین کر کے دائرہ کھینچتے ہیں متعین ہوتا ہے لیکن اس کا ظہور دائرے کے مکمل ہونے کے بعد ہوتا دائرہ مکمل ہو جائے تو آپ اس کے کسی نقطے پہ بھی رکھ کے پرکار کو جہاں اس کا دوسرا سرہ آئے گا وہاں سارے نقطے جہاں ملیں گے وہ مرکز تو مرکز اپنے ظہور کے لیے دائرے کے اتمام کا محتاج ہے لہذا جب دائرہ مکمل ہوا اس علیہ السلام کے ساتھ تو پھر ظاہر ہوا وہ مرکز کائنات لہذا وہ حدیث کہ انما نما خلکھ میں پیدا سب سے پہلے کیا گیا ہوں جیسے کسی مرکز کا کسی دائرے کا مرکز پہلے متعین ہوتا ہے خلکھ اونس تو آخر لیکن میرا ظہور آخر میں ہوا ہے اس لیے کہ دارہ مکمل ہو تو مرکز ظاہر ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا تو پھر عیسا علیہ السلام کے دوبارہ واپس آنے کی ضرورت کیا ہے جو کام ان سے لیا جانا ہے وہ کسی اور نیک آدمی سے نہیں لیا جا سکتا جب نمازیں انہوں نے بھی پانچ ہی پڑھنی روزے انہوں نے بھی ایک ہی مہینے کے رکھنے ہیں رمضان کے آ کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال کردہ ہی حلال اور حرام کردہ حرام انہوں نے تسلیم کرنا ہے کوئی چینج نہیں کرنا شریعت کے اندر تو پھر ان کے واپس آنے کی ضرورت کیا ہے کیوں کنفیوز کیا جا رہا لوگوں پہلے بات کو سمجھیے ایشا علیہ السلام کا کام ابھی باقی بحثیت پرافٹ ان کا ٹینیور اوور ہو گیا ہے کام پورا ہو چکا ہوں لیکن ایک کام باقی رہتا ہے جو انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آکے کرنا یہود نے دیکھیے دو مسیحوں کی آمد تمام آسمانی کتابوں میں کوٹ ہوتی آئی ایک مسیح ہدایت اور ایک مسیح دلالت دو مسیح مسیح الدجال وہ فتنہ تھا المسیحت دیجال نو علیہ السلام نے بھی ڈرایا اپنی امت کو مسیح جال ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا اتنا بڑا وہ فتنہ ہے جب حضرت عیسہ علیہ السلام تشریف لائے تو یہود نے کہا کہ یہ وہ مسیح دلالت ہے حالانکہ تھے وہ مسیح ہدایت اور جب وہ مسیح دلالت آئے گا دجال تو پہلے دن ستر ہزار یہودی ایمان لائیں گے اس کو مسیح ہدایت کہیں گے جو مسیح دلالت ہے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ سلیب اگر مارنا ہوتا تو تلوار سے بھی مار دیتے سلیب پہ کیوں چڑھانا چاہتے صلیب سلیب پہ ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو سلیب پہ مرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نیک موت نہ مرے بلکہ لانت کی موت مرے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سلیف ان کو لٹکایا جائے اللہ تعالی نے جو چار شیٹ قرآن حکیم کے اندر دیا بنی اسرائیل کو ٹرمینیٹ کرنے کی اور ان پر لانت کرنے کی اس میں فرمایا ہوا قتل ہوم المبیا ابغیر حق ان کا نبیوں کو نہق قتل کرنا ڈھیر سارے نبی انہوں نے قتل کیے ایک ایک دن میں کئی کے نبی قتل کی اس کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ تسلیم کیا فل ما قتل تو ان کن تم مومن ہو تو اللہ کے ان نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا تھا یہاں بھی فرمایا ہوا قتل ہو لمبیا ان کا اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا لانت کا سبب بنا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قتل بھی اللہ اگر تسلیم کر لیتا تو کون سی شرم کی باتیں جہاں اتنوں کا تسلیم کر لیا کہ تم نے مار دیے میرے نبی تو وہاں عیسیٰ کا بھی اگر اللہ تسلیم کر لیتا تو کوئی پریسٹیج کا معاملہ تو نہیں تھا الگ آگے چارج شیٹ کی ہے وہ الگ ہے وہ قلعہ قتل مسیحائی سب نمر یمر اصول اللہ او ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسا ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا دیکھیں یہ مقدمہ چل رہا ہے اور عدالت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ دونوں طرف کی جو ہے مدعا اور مدعی کی اسٹیٹمنٹ ورلڈ ٹو ورڈ کامرس ٹو کامر بالکل اسی طرح ریکارڈ کرے جس طرح کہی گئی اور اسی پہ مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے لہذا اللہ تعالی نے یہود اور نصارہ کے اقوال کو عدالت کے کاروائی کے طور پر بین ہی کوٹ کیا ہے جس طرح انہوں نے کہا اس لیے فرمایا سنک تو وہ ماں ہم نے لکھ کے رکھ لیا ہے جو کا قدسہ میں اللہ و کال اللہ ان اللہ فقیر ونحن سنک تو وہ ما قالو وہ قتل بغیر حق وہ قلوبنا کو بنا گل ہم نے ان کی ساری باتیں ریکارڈ کی ہوئی نبیوں کو قتل کرنا بھی ان کا یہ کہنا بھی کہ ہمارے دل گلاف میں ہیں کسی کی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتی سب کچھ ہم نے ریکارڈ کیا فرمایا ان کا یہ کہنا کوئی ایسا نہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا بعد میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم نے تو کوئی اور آدمی سمجھا تھا اور یہ تو کوئی اور آدمی نکلا ویری سارے جی یہ قتل خطائ نہیں یہ قتل عمد ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا عدالت میں انہوں نے یہ بات کہی اللہ کے سامنے یہ بات کی ٹھیک ہے جی اگلی بات جو انہوں, اللہ تعالیٰ جب اس کا رد کیا فرمایا ماں کا تلو ہو تم نے نہیں قتل کیا کیوں کہا وہ ماں کا جب اتنا مان لیا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے تو اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا تو اللہ یہاں بھی تسلیم کر لیتا ہاں تم نے جہاں اور نبی مارے کس کو بھی مار دیا تو کیا بات مایا ماں کا تلو ہو نہیں قتل کیا تم نے جھوٹ بکتا. وہ ماشالاب ہو اور جس کو تم نے سولی پہ چڑھایا تھا وہ وہ نہیں تھا تم نے سولی پہ بھی نہیں چڑھایا ہم نے اتنی بھی تمہیں دسترس نہیں ٹھیک ہے جی عیسائی کہتے ہیں دیکھیے سلیب ان کی ان کے مذہب کی جڑ ہے وہ ماشا بو ہو سلیب پہ ہی نہیں ہے سلیب تو وہ ختم ہو گئے کے السلام صلیب کو توڑیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا بات ہوئی وہ توڑیں گے لوگ اور بنا لیں گے نبی کے ہاتھ کی ٹوٹی ہوئی چیز کبھی دوبارہ نہیں بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بت توڑے تھے مکے کے آج تک وہاں ہیں دیر ساری برائیاں ہو سکتی ہیں مگر وہاں اب بت نہیں رکھے جا سکتے قیامت تک کے بھی وہ محمد کے ہاتھ کے توڑے ہوئے صلی اللہ علیہ اسی طرح عیسا کے ہاتھ کی توڑی سلیب پھر نہیں بنے گی جب وہ ہی گرا دیا جائے گا تو عیسائیت ختم ہو جائے گی اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان موت عیشا کی موت سے پہلے ہر عیسائی ایمان لے آئے گا ان یعنی یہ مان لے گا کہ وہ پر نہیں چڑھے تھے اور یہ وہی تو عیسائیت تو ختم ہو گئی جی وہ ماں انہوں نے قتل نہیں کیا وا سال بو ہو اور انہوں نے ان کو سولی بھی نہیں دی پھر کیا ہوا صاحب وہ لاش پھر کدھر گئی پھر وہ بندہ کدھر گیا ہے دشمنوں میں گھیرا ہوا بندہ ہے عدالت یہ بھی تو بتایا جب یہ ہوتا ہے کہ صاحب جی انہوں نے قتل نہیں کیا جب ڈیفینس والا دلائل دیتا ہے وکیل تو اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ صاحب اس نے قتل نہیں کیا تو پھر قتل کس نے کیا اسے کوئی نہ کوئی چھوری دینی پڑتی ہے کہ نہیں جی کوئی اور تنازع تھا کسی اور نے کیا ہوگا یہ آدمی اور بہت سارے لوگوں سے پنگے لیتا رہتا تھا کسی اور نے مار دیا ہوگا یعنی انہیں کوئی متوازی تھیوری دینی پڑتی ہے کہ جس پہ جج یقین بھی کر لے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں شک کا فائدہ دے کے کو چھوڑ دیا جائے صاحب پھر وہ کدھر گئے عدالت جواب دے اللہ جواب دے کہ جب انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا انہوں نے ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا ریسا گئے کہاں ٹھیک فرمایا شب الحمد ان کے لیے کام مشتبہ ہو گیا یہ بڑی جلدی میں تھے اس لیے کہ اگلے دن یوم ثابت تھا اور انہیں یہ کاروائی آج ہی مکمل کرنی تھی ٹھیک ہے جی ٹائم کوئی نہیں تھا وہ زبردست جلدی میں تھے کہ اگلے دن تو ان پر سب پابندی لگ جانی ہے آج یہ کام کرنا ہے اس افرا تفری میں شب ہلا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گئے اللہ نے شکلیں گٹ مٹ کر دی لے گئے کسی صاحب کو اسی مخبر کو پکڑ کے لے گئے جا کے لٹکا دے پھر ان کا کیا بنا اصلی عیسیٰ کا کیا بنا جی ٹھیک ہے دوسرا ان کی جگہ بندہ لٹک گیا عیسیٰ کا کیا بنا فرمایا ہوا ماں کا تلو ہو یقین اللہ علیہ میں بتاتا ہوں کہاں گیا عیسیٰ انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا یہ بات تو آپ لوگ یقینی طور پہ تسلیم کر جب اللہ کہتا ہے یقیناً ماں کا تلو ہو یہودی انہیں قتل نہیں کر سکے پھر گئے کہاں بر رف ہا اللہ, اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب جو قتل کی بات چل رہی ہے وہ عیشا کے بدن کی بات چل رہی ہے روح کی تو بات نہیں چل رہی رو کو کوئی نہیں قتل کرتا قتل کس کو کرتا ہے بدن کو کرتا ہے رو کے نکل کے جان جانے کا نام موت ہے رو نکل جاتی ہے بدن کٹ پٹ جاتا ہے موت ہو جاتی روح کو کوئی نہیں مارتا تو پھر اللہ نے اگر روح کو اوپر اٹھایا ہے عیسا کی تو اللہ نے تو ہم سب کی روحوں کو اوپر اٹھانا ہے پھر عیسا کا کیا کمال ہے پھر اتنے زور سے کہنا بر رفا اللہ اللہ اس کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا آرڈینری کام ہوا ہے روحیں تو سب کی اٹھائی جاتی ہیں ان کے جس بدن کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اللہ نے اس بدن کو اٹھایا اللہ اچھا بائی دا اگر تسلیم کر لیا جائے کہ جی انہوں نے ان کو قتل کر دیا تو یہ وہ نبی ہے جس کے ماننے والے پہلے دن سے موجود رہے ان کی مخالفت علماء نے کی عیشا علیہ السلام کے پیچھے بنی اسرائیل کے علماء لگے ہیں عوام تو ان کے پاؤں دھو کے پیتے تھے جس بستی میں جاتے تھے رش پڑ جاتا تھا اسی لیے رات کو انہوں نے ارسٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن کو اگر ہم نے ہاتھ ڈالا تو لینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہو جائے عوام میں وہ مقبول تھے علماء کی گدیاں خطرے میں تھے وہ ان کے خلاف تھے تو ان کے ماننے والے تو اول دن سے موجود تھے پھر ان کی قبر کہاں ہے ہزار سال ہو گئے ہیں. علی حجوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو لاہور میں ہزار سال عام امتی آدمی کوئی نبی نہیں سب کو پتہ ان کی قبر کہاں ہے اور میرے خیال میں ہزار سال اور بھی گزر جائے تو کوئی اشتباہ میں نہیں پڑے پانچ سو سات سال بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں عیسا کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں کیا جاتا ہے تو کہیں دبایا جاتا ہمارے یہاں تو کوئی بابا کہیں چلا کر کے چلا جائے تو لوگ وہاں مزار بنا لیتے ہیں اس کو نگرانے دیتے یہاں <تصفح> بزرگوں نے چلا کیا تھا یا ان کی بیٹھک تھی بلکہ ہمارے پیر نکیب شاہ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ بنگالی سے آگے جائیں مندرے کی طرف تو وہاں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہاں ان کی ٹانگ کٹ گئی اور جارہ تکلیف سے وہ بچارے اچھلتے کودتے رہے تڑپتے رہے بعد میں آ کے لے کے گئے انہیں اور ان کی ٹانگ وہ الادا کر دی گئی وہاں مزار بنا دیا انہوں نے اور اس کا نام کیا رکھا ہے پیر کدنی شریف اب بھی جا کے دیکھ لیں پکی قبر بنی ہوئی جھنڈا لگا ہوا ہے اب وہ صرف باؤنڈری پھیرنی باقی رہ گئی ہے بالکل روڈ کے کنارے گورنمنٹ کی جگہ پہ ان کا یہ ہے تو عیساسلام کی قبر کا غلام احمد قادیانی مار بیٹھا عیسی علیہ اسلام کو کہنے لگا مار گئے پھر قبر نہیں ملی کبھی کہتا ہے کشمیر کے فلاں محلے میں دفن ہے کبھی کہتا ہیں گلیل میں دفن ہے کبھی کہتا ہے فلاں جگہ دفن ہے ہمارے اطالح شاہ سید اطالیہ شاہ بخاری کہتے ہیں مار تو بیٹھے ہو لیکن اب آدم علیہ اسلام کے بیٹے کی طرح ان کی لاش اٹھائے پھرتے ہو دفن کرنے کو جگہ نہیں ملتی تم ماں کا تلو ہے اور اگلا جو ایک ٹکڑا ہے آیت کا اس پہ غور کیجیے واقع عزیزن حکیمہ کوئی زبردست کام ہوا اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ بڑا زبردست کوئی اس نے زبردست کام کیا آیت کی تلاوت کی ہارون الرشید نے پڑتا جا رہا تھا سارے وَالسَّارِق کو و سارے کا تو فختیا ہو ماں جزا امبا کسبا نکال اب وہ جو اگلا آیت کا ٹکڑا ہے اس نے غلط پڑھ دی و اللہ علیم کوئی فلاح کسان کام کر رہا تھا اپنی زمین پر اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے یہ غلط پڑھی ولہ سمی بصیر اس نے کہا غلط کا ہے پھر اس نے پڑھا عزیز الحکیم میں اب جوڑ مل گیا اب صحیح ہے پیچھے جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں آپ سزا سنا رہے آ گئے آپ کوئی اور چیز کوٹ کر رہے ہیں اس پچھلی آیت کے ساتھ اگلا سرا جڑنا بہت ضروری ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے کافروں کاف اللہ منی القال وکان اللہ کبھی اللہ قوی ہے اور زبردست کبھی تو فرمایا عزیزا وہ قان اللہ عزیز حکیمہ زبردست حکمت والا ہے اب وہ واپس تشریف لائیں گے اس لیے کہ ایک کام باقی کان الناس و امتن و لوگ ایک دین پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین پھر اسی طرح ہوگا جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا یعنی عیسا کے آنے کے بعد تمام لوگ ایک ملت پر قائم ہو جائیں گے جزیہ ختم کر دیا جائے گا خنزیر کو علیہ السلام آ کے ذبح کر دیں گے مطلب ایک اس کو قتل کر دیں گے اس کے بعد کوئی بھی خنزیر نہیں کھائے گا اور جو کھانے والے ہیں ان کو وہ مٹا دیں گے ایک ہی دن ہو جائے اب وہ جو مسیح دلالت ہے دجال اس کا سامنا کوئی نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبیوں نے بھی پناہ مانگی اللہ کی دعویں کھدائی کرے گا وہ وہ بھی دعوی خدائی کرے گا چالیس دن اس زمین پر رہے گا لیکن زمین پر قیامت آ جائے گی بڑے بڑے نیک اس فتنے میں بہہ جائیں گے ایک شخص کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ یہ کہیں دجال تو نہیں ہے اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹراڈینری طاقتیں تھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس کو قتل نہ کر دوں آپ نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو اس کو قتل کرنے والا تو نہیں نہ ہی ہو نہ ہو لا کا اللہ نے تجے اس پر تسلط نہیں دیا تو نہیں کر سکتا اس کو اگر دجال ہے تو, تو قتل نہیں کر سکتا اس کو قتل کرنے والا کوئی اور ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنا آبس ہے تو اگر عمر نہیں دجال کو قتل کر سکتا رضی اللہ تعالیٰ ہو تو پھر کون مائی کا اس کا سامنا کر سکتا ہے یہ کوئی نبی یہ کام کر سکتا اب دیکھیے علیہ اسلام کی آمد ختم نبوت کی گواہ کیسے کہ اگر کسی نبی نہیں اس مسیح دلالت کو قتل کرنا ہے تو پرانے سٹاک میں سے ایک نبی اٹھا کے کیوں بھیج دیا اللہ نے یہ ثابت کرتا کہ اب نبی اور کوئی نہیں سٹاک از اور اب نبوت آؤٹ آف سٹاک اگر ہوتا کوئی نبی تو عیشا کو پلٹا کے نہ بیتا اس نبی کو بیتا عیسا کا آنا اس چیز کی گواہی ہے کہ محمد کے بعد اب کوئی رسول نہیں اس لیے پلٹا کے عیشا کو بیجا قتل کرنے کے تو آپ کی آمد ختم نبوت کی بھی گواہ ہے تشریف لائیں گے اور اس شخصیت کا سامنا کریں تباہ کن شخصیت بندہ مارے گا اور زندہ کر دے اور مار کے اس کو اتنے دور اس کے باڈی کے دونوں ٹکڑے اتنے دور پھینکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے دور تم میں سے کسی ایک کے تیر کی مار ہے اور آواز دے گا اور ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھے گا اور ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھے گا, سے اٹھے گا وہ زندہ ہوتا اس کے انکار کرنے والوں کی زمینوں کا پانی خشک ہو جائے گا ان کے کنو کا پانی کھارا ہو جائے گا لوگ پیاس سے تڑپنے لگیں گے اور اس کے ماننے والوں کی کھیتیاں بھی ہری بھری ہوں گی اور پانی بھی ان کا میٹھا ہوگا حکم دے گا اور بارش برسنا شروع ہو جائے گا. بڑے بڑے نیک اس فتنے میں بہہ جائیں گے بچے گا وہی جسے اللہ بچے اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمان محسور ہوں گے اس لیے کہ یہودی اس کے ساتھ ہوں گے وہ جگہ متعین جہاں انہوں نے اترنا ہے. جب گئے تھے تو پانی کے قطرے ایسے لگتا تھا بالوں سے ٹپک رہے اور اوپر سر کرتے تھے تو ایسے سر چمکتا تھا جیسے موتی لگے ہوئے اور پلٹ کر آئیں گے تو آپ صلی اللہ سلام نے فرمایا یوں لگے گا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا یعنی یوں پتا چلتا ہے کہ کوئی آدمی اس دروازے سے گیا اور اس دروازے سے واپس آ اور یہ قرب قیامت کا زمانہ یعنی سسٹم کو لپیٹا جا رہا ہے تو جس طرح جب شروعات ہوئی تھی اور موجزانہ ہوئی تھی اسی طرح جب قرب قیامت کے معاملات شروع ہو جائیں گے تو ان کو آج کے معاملات پر مت قیاس کریں آپ اس لیے کہ اس کے بعد ہر کام نرالا ہوگا عشا علیہ اسلام کے دور میں بھیڑیے آپ نے فرمایا بکریوں میں یوں گھومتے پھریں گے جیسے رکھوالی کا کتا گھومتا پھرتا بچہ سانپ کو پکڑ لے گا اس کو ڈسے گا نہیں ہر زہردار جانور کا زہر اور اس کا کینا نکال دیا جائے بندوں میں بھی کوئی کینا نہیں رہے گا کوئی شیر کسی انسان کو نہیں مارے گا اس وقت کے معاملات آج آپ قیاس نہیں کر سکتے وہ سارے کام اوپرے ہو مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوگی جب اقامت کہہ دی جائے گی امام مسلح پہ کھڑا ہو جائے گا آپ تشریف لائیں گے تو وہ ان کو دے کر کہے گا کہ ارو اللہ آپ تشریف لائیے مسلح پہ اور آپ اسے پکڑ کے شانوں سے آگے کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ تم وہ قوم ہو جن کا امام انہی میں سے ہے اور یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے آپ اس کے حقدار ہیں وہ نماز وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی ابتدا میں پڑھیں گے اور اسی طریقے سے پڑھیں گے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کے بعد باقاعدہ انہیں امارت سونپی جائے گی وہ امیر کی حیثیت سے اس امت میں تشریف لائیں گے اب وہ نبی والا ٹینور ختم ہوئی. اب انہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے رہنا ہوگا چالیس سال رہیں گے وہ شادی ہوگی اور دفن ہوں گے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ نے فرمایا جب میری قبر پر وہ تشریف لائیں گے عیسا اور کہیں گے یا محمد تو میں جواب دوں گا ان کی بات آپ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کی ابتدا میں میں ہوں اور انتہا میں عیسا ان کو دیکھتے ہی پگلنا شروع ہو جائے گا وہ دجال اور دوڑے گا اور آپ کہیں گے کہ تیرے لیے ایک ضرب اللہ نے معین کی ہوئی ہے جو میرے ذمہ لگی ہوئی ہے میں نے تمہیں وہ مارنی مارنی کہاں جاؤ گے بعد مقام لد پہ وہ وار کریں گے ختم ہو جائے گا عیسائی تو سارے مسلمان ہو جائیں گے یاد رکھیے عیسائی بھی اس چیز کو مانتے کہ عیسا علیہ السلام بمیت جسم کے گئے ہیں اوپر لیکن وہ کہتے ہیں سلیب سے اتارے گئے پھر ابھی ان میں کوئی جان باقی تھی تو پھر ان کو فرسٹ ایڈ ملی کہیں سے تو اس کے بعد ٹھیک ٹھاک ہو کے پھر سلام کر کے چلے گئے اور اللہ کہتا ہے ما سال وہ سلیب تک نہیں گئے وہ ایسا ہی گئے لہذا ان کے پلٹ کے آنے پر بھی عیسائیوں کو کوئی تعجب نہیں وہ تو فوراً ہی مان لے جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کی تاب ہی قبل موت عیسیٰ کی موت سے پہلے سارے عیسائی اس وقت جو موجود ہوں گے سارے ایمان لائیں گے ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا معاملہ اس کا یہود قتل کر دیے جائیں گے آپ نے فرمایا یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بھی کہے گا میرے پیچھے یہودی آیا ہے مسلمان اس کو آ کے قتل کی. پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بھی یہ بات کہ ان کی آمد کے بعد آپ نے فرمایا کہ قیامت یوں ہوگی جیسے کوئی گبن جانور اونٹنی اپنے دن پورے کر لیتی ہے تو اس کے مالک کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو بچہ دے گی یا دن کو دے گی وہ چرپائی اٹھا کے اسی جہاں اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے وہی لے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے گائے ہو بھینس ہو یا اونٹنی ہو جو بھی ہو وہ پھر اسے پتہ ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں دہرے اس نے پورے کر لیا آپ نے لہذا اب چار پائی اس کے پاس ہی وہ رکھتا ہے تاکہ وہ بچے کو مار نہ دے اور کوئی اور پرابلم نہ پیدا ہو جائے آپ نے فرمایا اس گبن اٹھنے کی طرح جس کے دن پورے ہو جائے اور اس کا مالک انتظار میں ہوتا ہے کہ بس ابھی یہ بچہ دے گے اور ابھی اسی طرح قیامت سر پر ہوگی اسی لیے اللہ نے فرمایا عیشا علیہ السلام کے بارے میں وہ انسا عیشا تو قیامت کی نشانیوں میں سے قیامت. نشانی ہے علم السا اس کا آنا قیامت کا علم ہوگا کیا آنے والی جیسے جب علی آتا تو آپ کو پتا ہوتا بابا یا ٹریڈ سینٹر آتا تو آپ کو بتاؤ گے دبئی اسی طریقے سے عیسیٰ ہے تو آگے قیامت اس کے بعد ہر کام پھر اوپرا ہو پھر آپ کی سائنس اور بایولوجی ساری جو ہے وہ ایک طرف رہ جائے گی آگے اللہ کا کام سامنے آنا شروع ہو جائے گا کس طریقے سے ہوگا لازا ان واقعات کو جو قیامت کے ہونے والے اس وقت نہیں کر سکتے تو عیسیٰ علیہ اسلام کی آمد ایک تو ختم رسالت کی گواہی ہے کہ اگر کوئی رسول باقی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرتا دوسری بات یہ کہ وہ مسیح دلالت کو قتل کر کے یہ بتائیں گے کہ میں مسیح ہدایت تھا جس کو یہودیوں نے خام خواہ بدنام کیا اور نہ انہوں نے میرے چہرے پر تھوکا نہ انہوں نے مجھے گالیاں دی نہ مجھے کانٹوں کا انہوں نے تاج پہنایا وہ کوئی اور ہوگا جس کو پہنایا ہوگا میں یہ تمہارے سامنے کھڑا یہ بہت ضروری تھا اور یہ کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن کو مرکز مان کر کائنات کا دائرہ بنایا گیا جو آپ نے فرمایا پیدا میں پہلے کیا گیا بھیجا میں بعد میں گیا سب سے پہلے اللہ نے محمد کا نقشہ سوچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کائنات اس کی گرد بنی واخر دعوانا نے الحمدللہ للہ رب